روحمان روشنی احادیث کی کتابوں کے اندر دو قسم کے الفاظ جمع کے استعمال ہوتے ہیں جب کوئی محدث جس روایت کو نقل کرتا ہے اس میں دو قسم کے الفاظ جمع کے استعمال کرتا ہے اور کبھی دو قسم کے الفاظ مفرد کے استعمال کرتے ہیں جمع کے الفاظ امب انا اقبرانا جب بھی کبھی کوئی محجد جو سے روایت کرتا ہے اپنے اساتذہ سے جو اپنے شروع سے تعبیر کرتے ہیں ام کے لفظ میں اخبرنا ٹھیک ہے ایک کسی طریقے سے تیسرا حد تنا یہ جمع کے الفاظ استعمال ہوتے تھے اور ایک مفرد کا اس طریقے سے امبا انی بھی کبھی لیکن حد صنی رضا استعمال ہوتے امبا انا حد ثنا ٹھیک ہے امبا عنی اخبرانی حد دسنی آپ چیز کر لیں یتیم جمع ہوتی مفرت امبانہ اخبرانہ حد ثنا امبانی اخبار ان میں سے جو دو پہلے جو دو لفظ ہیں امبانا اخبارہ یہ کب استعمال ہوتے ہیں اور حرسنا کا بھی استعمال ہوتا ہے اس محدثین محدید تھوڑا سا فرق بیان کرتے ہیں کہ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حدیث کا جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے یہ دو قسم سلسلہ آیا ہے ایک یہ کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنے گا حدیث کو استاد پڑھے اور شاگرد سنے جو پہلے زمانے میں زیادہ تر سلسلہ یہ رہا ہے ٹھیک ہے استاد پڑھتا تھا اور شاگرد سنتے تھے اس لیے آپ کو حدیث کی کتابوں کے اندر زیادہ تر الفاظ ملیں گے حد دسانا یا حد زیادہ اسی سے آپ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جب استاد پڑھے اور شاگرد حدیث کو سنے اس کے لیے رس استعمال ہوتا ہے یا ٹھیک ہے حد دستنا یا حد دتا جب استاد پڑھے اور شاید سنے پہلے زمانے میں زیادہ یہی لائ رہا ہے پھر ہم بڑے ترین میں جب یہ علوم پھیلے ہیں تو اس میں پھر اس کے بعد بڑے شریر میں جو یہ طریقہ چلا ہے اس میں یہ ہے کہ صرف استاد سنتا ہے اور شاگرد کیا ہوتے ہیں پڑھتا ہے شگرد کیا کرتا ہے اس روایت کو پڑھتا ہے اور استاد کیا کرتا ہے صرف سنتا ہے اور اس میں کہیں غلطی ہوئی ہو اس کو کیا کر دیتا ہے نکال دیتا ہے جس کو تعبیر کرتے ہیں امبانا اور اخبار سے امبانی اور اخبار نیچے آئی بات سمجھ اب ہم دیکھ سکتے ہیں اگر استاد پڑھے شاگرد سنے تو کون سے الفاظ استعمال ہوں گے حدثنا یا حدثنی حدثنا حدثنی تب کہ جب استاد پڑھے گا اور شاگرد سنے گا ٹھیک ہے لیکن جب شاگرد پڑھے گا روایت کو اور استاد صرف سنے گا اس میں مناولہ وغیرہ ہوتا ہے استاد نے اپنا کوئی نسخہ شاگرد کو لیا ہوتا ہے شاگرد اس کو دیکھ کے پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ اس کو مناوزہ بھی کہتے ہیں استاد نے بھی اپنی وغیرہ یا کوئی تفصیل اپنا لکھی کتاب شاگرد سنوالے کر دی تو لیکن جب شاگرد پڑھے گا روایت کو استاد اس کو کیا کرے گا سنے گا اور کہیں کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اس کی اطلاع کرے گا اس کو جب آگے بیان کرتا ہے وہ سننے والا شاگرد وہ کیسے بیان کرتا ہے حدیث کو امبانی پنا اکبرانی پنا یہ امب انا اکبرانا ٹھیک ہے کہ نہیں یہ یہ اپنے خیال رکھنا ہے امبانہ اخبار اخبار کا جب شاگرد پڑھے گا اور استاد کیا کرے گا سنے گا ٹھیک ہے لیکن جب استاد پڑھے اور شاگرد سنے حد حد آپ لوگوں نے تو ماشاء اللہ پہ حد اور حد سے ہی حد کو ہی لے کر چلنا ہے پھر جو آپ کی کتاب ہے شرح شی آساد ٹھیک ہے <متحدث> جو لکھا ہوا وہ تو وہ پڑھتے ہیں، وہ تو محدود ایک محدود کی کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ توجد اس اس کا اعتبار ہوتا, کا اعتبار، ہوتا ہے اور اب جو ہے ناجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو ہمارے پورے جی اچھا تو آپ کی جو کتاب شرح معنی کا آثار ہے یہ جو آپ کا نصاب ہے وہ ہے کتاب السولا ٹھیک ہے کتاب السولا کتاب الہارت شامل نہیں ہے اور ماشاء اللہ سے کتاب السلام یہ اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو وہ بھی پورا نصاب میں شامل ہے؟ نہیں ہے اور آپ بھی کل کو بولو گے کہ ہم نے حجیز کی کتاب پڑھی ہے چلیے بہرحال نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے تو کتاب الصلاة، کتاب الصلاة اس میں سب سے پہلے کتاب الصلاة کا باب ہوا ٹھیک ہے اس میں آپ دو باتیں آپ اور یاد رکھیں اسی حدیث کی روشنی میں کہ قطرتی حدیث میں جب حد جان آپ زیادہ پڑھیں گے اس لفظ کو حد جسا نا یا حد, نا حد نا تو یہ جو حد کا فیل ذکر ہوگا حد جیسا یو حد عام طور پر اس کا فائل مبخر ہوتا ہے یعنی یعنی پہلے فائل ہے اور اس کے بعد کیا ہے پہلے فیل ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے فائل آ رہا ہے یعنی اس میں زمین نہیں ہوتی جو قبل کی طرف کیا ہو رہی ہو ہوئی اس کا فائل پہلے نہیں ہوتا بلکہ اس کا فائل کیا ہوتا ہے بخص ہوتا ہے ٹھیک ہے حد فلانا مثال کے طور پر ٹھیک ہے جیسے اب یہاں پر اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں باب بابل ازانی ہوا حا کا فائل ہے ع ابن, ابن ح دس کا فائل الگ الگ اس کے ماں بعد آ رہا تو حد ہمیشہ فیل ہوگا اور اس کے بعد اس کا کیا آئے گا فائدہ ہوگا پھر ہر حدیث کے اندر اعلی کالا استعمال ہوگا جتنے بھی محددین پہلے ہوں گے جتنے محدثین کا تذکرہ ہوگا کہ جو بھی محدث بیان کرے گا کہ مجھے فلاں فلاں نے بیان کیا اگر ایک شخص کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد قالا ہوگا دو کا تذکرہ کیا تو قالا ہوگا ٹھیک ہے نا اور اگر تین یا زیادہ کیا تو قالو ہوگا اب یہ جو قالا قالا یا قالو ہے تو کس کے اندر میں کیا ہے زمین فائل ہے اور ان کا جو فائل ہوتا ہے حقیقت کے اندر وہ کیا ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے. ہمیشہ سے ان کی زمین کیا ہوتی ہے فائل ہوتی ہے اور محاورت کی طرف کیا ہو رہی ہوتی ہے لوٹ رہی ہوتی ہے اب دو باتیں آپ نے سمجھی ہیں حدتا وغیرہ اس کا فائل ظاہر مؤخر ہوتا ہے اور کالا جو ہوتا ہے کالا واحد ہو یا کالا چشمیہ ہو یا کالو جمع ہو ان کے اندر ضمیر ہوتی ہے اور ان کا مرضی ماقبل کوئی بھاری دو بات ہے تیسری اور آخری بات آج کے سبق نے حد دسنا آپ کو کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا ٹھیک ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ویسے حد دسنا ایسے ہی پڑھنے سے مجھتا نہیں ہوتا لیکن زیادہ احسن طریقہ یہ ہے کہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کے طرف بھی کالا لگا کر پڑھا جاتے ہیں کبھی حد کبھی کالا بھی لگا جاتے ہیں کبھی کالا نہیں لگاتے کیا پڑھتے ہیں وہی حد دالانکہ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کبھی حد آئی جس متأثر کے نام بہار مثال کے طور پر جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں حد تو وہ کون کہہ رہا ہے حدا سا مثال کے طور پر اگر امام بہاوی نے حد سنا کہا ہے تو انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھ سے بیان کیا خدا خدا نے اب ہم ساتھ میں بھی لگا کر پسند سے ملنا امام صحاوی والا حد ٹھیک ہے تو یہاں کے ساتھ میں بھی, بھی لگانا ہوتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے پس سنا دل میری ملنا یعنی مجھ سے لے کر امام صحابی تک یہ عزیز کی جو سنعت ہے وہ کیا ہے متصل ہے اور وہاں سے آگے خود امام صحابی بیان کر رہے ہیں کہ کن کن کے ذریعے آگے والی تمام سب فون کرے گا خود وہ کر رہا ہوتا ہے جس کی وہ کتاب ہوتی ہے لیکن وہاں تک کے لیے آپ نے کیا کہہ دینا ہوتا ہے فقط بابی ہی یعنی صنع دل متصلے جی صنع دل متصلے جی صنع دل متصلے امام صحابی کیونکہ وہاں سے آگے تو کوئی محدود امام مہمان صحابی ہیں ماجا ہے کوئی بھی ہیں تو وہ محدود خود اپنی روایت کے ساتھ تو مکمل بیان کرتے ہیں کہ اس نے سنی ہے لیکن اب ہم سے لے کر اس امام کا کیا فنل ہے ہم اس کی طرح اور صرف بھی لگا دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح مختصر مختصر کے ساتھ میں نے اپنے اپنے اپنے جی تو حد دا صناک کا کیا لگانا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آخری بات وہ آپ دیکھیں گے اگر اس کی روایت کو پہلی روایت کے اندر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو حد صنا پالا جاتا ہاں ہاں بیچ میں چھوٹا سا کیا لکھا ہوا ہے اس ہا کا کیا مطلب ہوتا ہے جس سنت المیہ کے ساتھ لکھیں جس سنت جی تو یہ جو بیچ میں ہاں لکھا ہوا ہے اس ہاں کا کیا مطلب ہے ہاں اس کو کہتے ہیں برائے تحویل سند ہاں تحویل صنعت کے لیے ہوتا ہے صنعت کو پھیرنا صنعت کو پھیرنا کیا مطلب کہ ایک ہی روایت آگے بیان ہوگی حدیث کی اس کے مختلف سرخ بیان ہوں گے یہ روایت تو ایک ہی ہے لیکن اس ایک روایت کو کئی طرح لوگوں سے مثال کے طور پر آج نہیں بلکہ پاکستان میں کوئی نئی بات ہو جاتی ہے اگر میرے علم میں وہ بات نہیں ہوتی تو ایک شخصی مجھے آ کر وہی بات بتاتا ہے دوسرا بھی وہی بتاتا ہے تیسرا بھی وہی بتاتا ہے چوتھا بھی وہی بتاتا ہے پانچواں بھی یہی بتاتا ہے پانچ لوگ مجھے وہ خبر دیتے ہیں اللہ کا خبر کیا ہے ایک ہی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو اب میں ان پانچ لوگوں کا نام لے کر کہوں کہ میں ان پانچوں لوگوں سے یہ بات سنی ایسے ہی ایک محدث جب کبھی ایک ہی حدیث کو مختلف باتوں سے سنتا ہے کہ ایک مہدے سے بھی سنی وہ حدیث دوسرے مہدے سے بھی وہ حدیث سے بھی چوتھے سے بھی پانچویں سے بھی تو جتنی سندیں ہوتی ہیں ان کو وہ ذکر کرتا ہے پہلے ایک سند کا تذکرہ کرتا ہے پھر اس کے بعد میں بیچ میں ہال آتا ہے کیا لاتا ہے بیچ میں ہاں یہاں سے اب سند پھر رہی ہے اب پھر کسی اور کے سنی پھر بیچ میں پھر آخر میں جا کر اس روایت کو ذکر کیا جائے گا کئی سارے بیان کرنے کے بعد کئی سارے سوروں کو بیان کرنے کے بعد کیا ہوگی روایت ایک ذکر ہوگی تو ہار بیچ میں لکھا ہوتا ہے ہار کا کیا مطلب ہوتا ہے ہاں برائے تحویل سند یہ سند کو تحویل کرنے کے لیے کہ پتہ چلے کہ اس سے پہلے کی جو سند تھی وہ اور تھی اس کے بعد کی جو سند ہے کی وہ کیا ہے مختلف ہے آئی بات سمجھ چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ تبارک میرے اور آپ سب کو حفظ امان اور اللہ تبارک سب کو آخرت کی تمام بنائیاں نصیب فرمائیں سب کو علم سے اور نصیب فرمائیں کسی پر نصیب فرمائیں میرے وقت میں برکت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا اور اخانے کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا وقت کم اور کام زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ